بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کے لیے رہنما اصول مفتر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی برکاتہ کا یہ ایک خطاب الاسلام کے سیکسدیس میں پیش کیا جا رہا ہے واضح رہے یہ کتاب مورخہ ستائیس مئی انیس سو چوراسی جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں ہوا تھا سماعت بسم فرمائے الحمد لله نحمده ونبتعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شغور الفصناء سيئة بأعمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضل له فلا آدي له ونسألو ان لا اله الا الله وحده لا تريد له ونشرنا نسبينا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وآله وآله وآله وعلى أصحابه وعلى أصحابه وعلى أصحابه وزرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد قابل احترام بذرقه قابل المحبت بھائیوں اور عزیزوں میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور اس آرس کے بعد جو ہمارا میڈر صاحب میور ہوں میں میرا میرے خاندان کا کرایہ ہے اس کے بعد اور بھی اور بھی مجھے قرب اور معاونت محسوس ہوتی ہے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں لار لوگوں کے روما کے عزیز ترجیح کے سامنے اور پھر لفائے کار اساتذہ کے سامنے بیا ہوں اور ان سے باتیں کر رہا ہوں میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں عزیزوں سے بھائیوں سے باتیں کرنے کا امکان تھا کیا میری صحت کی رعایت سے یا میری مشغولیت کے خیال سے مجھے دعوت دینا مناسب نہ سمجھتے لیکن یہ بہت اچھا ہوا ہمیں بغیر کسی معذرت سوازوں کے میں کچھ حقیقتیں اور کچھ تقاضے آپ کے سامنے رکھوں گا میں نے تین چار دن کے مطالعے سے دوست مطالعہ ایسا ہی ہے اپنے حدیث مسلم مالک کا لیکن بہت سے خصوصیات کی بنا پر پاکستان کے حالات کا مطالعہ برابر جاری رہتا ہے اس لیے حقیقت ایک خاندان کے دو ٹکڑے ہیں ایسا ایک مطمئن ہوتا ہے کہ خاندان ایک شہر میں رہتا ہے اور سبوں سے شہر میں چلا رہا ہے اور دوسرا اسٹائل دوسرے وہ شہر میں رہتا ہے تو میرا خاندان بتا ہوا تھا رائے بریلی اور ٹونک کے درمیان وہ ٹوک جس سے تعلق ہے تو ہمارے خاندان کے افراد جب ایک سے ملتے تھے تو بالکل محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ بہتانا ہے صرف ان کے تھوڑا فاصلہ مکانی فاصلہ ہوتا تھا زیادہ کا زمانی فاصلہ بھی ہو جاتا تھا جیل میں ملتے تھے دور رہتے تھے جیل سے ملتے تھے لیکن تھے خاندان کے اپرادھ بالکل ایسے ہی واقعہ ہے کہ سیاسی اشتراعات سیاسی سیاسی تصورات الگ رہے لیکن مسلمانوں کا ہندوستان ملت اسلام میں کے خاندان کے کی جو چاہتے ہیں ایک ساتھ کے لیے تقدیر عراہی نے فیصلہ کیا وہ ہندوستان میں رہے تاکہ وہاں وہاں کے وہاں کی دعوت اسلامی کو اسلامی خصوصیات کو مل تشقت کو برقرار رکھے اور ایک حصے کے لیے یہ فیصلہ ہوا فضر طرحی کا کہ وہ اس ملک میں یہاں پہلے بھی مسلمان تھے اور سے پہلے وہی مسلمان آئے تھے وہاں بھیج دے جو لوگ ہیں ان کو رکھے اور جو وہاں پہلے نیچے ان کو بھیج دے تاکہ وہ اس ملک کو ایک دوسرے طریقے پر آزادانہ طریقے پر اور استحلال کے ساتھ اور اقتدار کے ساتھ اس ملک کی رہنمائی کرے معاشرت اتنی ہے کہ خاندان کی دو چاہتے دو قریبی جگہوں میں شا ہیں وہ رہی ہیں ان میں کوئی مقاصد کا عقائد کا اور جو چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں ان میں ان میں کا اخبار کا اور ان کو قیام کرتے ہیں ویلوز کہتے ہیں ویلوز اور لائڈیل ان میں کوئی فرق نہیں ہے میرے اہیروں بھائیوں میں اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں دنیا کے تجرات کی تاریخ میں اور انسانی علیمت اور انسانی ایمان و عقیدے کی تاریخ میں اگر کوئی مستقل اس پر لکھی جائے ایک کسبہ ہمیشہ یادگار رہے گا ایک جملہ ہمیشہ یادگار رہے گا اور کچھ جملے نے امبیا رحم السلام کے جملوں کے بعد کہا جا سکتا ہے اور میں ادیا و اخلاق اور اور ملکوں ممالک ملن کی تاریخ کے ایک طالبین علم کے ایسے سے سکتا ہوں اپنے مطالعے کی بنا پر کہ انبیاء رحم السلام کے بعد غیر انبیاء ان کے ناظین اور افراج امت کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں ان میں سے ایک جملہ ایسا ہے جس نے تاریخ پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہے اور اس نے حالات کی رفتار کو ایسا بدلا ہے کہ اس کی مثال اس کی مثال ملن و اجیان کی تاریخ میں بھی ملنی مشکل ہے اور وہ فکرہ ہے کہ نہ وہ کا جو انہوں نے استدار جب استدار کا سیلاب پھیلنا شروع ہوا اور یہ نازک ترین مرحلہ تھا کہ کانگریس کی دنیا سے کسی لے جانے کے اتنے قریب زمانے میں قلب اسلام میں اسلام کے قلب و جگر میں ایک شراف پیدا ہو رہا تھا اور ایک خطرہ ادار ہوا تھا جو اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو یہ دین رہے گا اور یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ نہ ہوتا اگر تفصیل مغم نہ ہوتی تو یہ دین قیامت تک رہے گا تو اس دین کے ختم ہو جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی آپ اندازہ کیجئے کہ ہی حضور صلیم کشید لے رہے ہیں آپ نے پردہ فرمایا ہے اور ابھی کچھ مہینے ہی گزرے ہیں کہ جزیرت العالم میں جس کو ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا اور جو جس کو جہاں کے رہنے والوں کو ایک امت مبوسہ کی طرح دہشت نبوی ویسے محمدی جی کے ساتھ ایک دہشت ملی بھی ہوئی تھی جیسا جیسے عابل صاحب لائف والا میں لکھتے ہیں کہ ایک دہشت شہری بحث ہوتی ہے اور ایک دہشت دہشت مقرونہ ہوتی ہے نبی کے ساتھ ایک امت مبوس کی گئی جہاں جو مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تقریبا مراج ہیں اس کے کل تکم خیر محمد ان کو قریب ملنا شی کہ ہم مانا ہے لیکن اس سے زیادہ سری الفاظ پر حدیث مناتے ہیں کہ آپ نے اعتماد میں جبل باز کے کہا جب وہ ان کو یمن بنوانا کر رہے تھے ان لما بوائز میسرین اور کو یا زبان نبوت میں بے قدم استعمال ان لمحہ بوائز میسرین اور, اور, اور نے اس کو کر لیا تھا اس مخون طور ہوں وہ بھی اسی طرح سوچتے تھے اور اپنے کو اس طریقے سے دیکھتے تھے اللہ عنہ سے جب غسم نے پوچھا کہ من نہ دیجیے آپ کو اللہ حک کہ اللہ من کہ میں بادباد الہباد اللہ وحده اور انیس دنیا الادیا اور جوہر لذیا الا عدل الاسلام انہوں نے اختیار کے استعمال کیا تو لگا تک اس میں یہ تھی کہ جس, جس امت کو ساری امت ساری ساری دنیا کے لیے اٹھایا گیا ہے اور جس کو ساری دنیا دنیا کے آخری کونے تک اسلام کو پہنچانا ہے اور اسلام کے ٹانچے میں ڈھانکنا ہے وہ خود ابتدا کے خطرے سے دو ہو گئی میری زیادہ شکار ہوئی لیکن اقتدار کے خطرے سے دو چار ہوئی یہ نازک قدیم وقت کا کوئی داری اسلام میں دہشت مبین کے بعد سے وقات مبین کے بعد سے اور جب تک خدا کو منظور دنیا رہے گی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ نازف اور آئندہ بھی نہیں آ سکتا اس وقت سطح کی کی زبان سے ایک چترا نکلا جس نے تاریخ واقعات بدل واقعات کا دھارا بدل اور اس طرح وہ خطرے کا کود اس طرح تھٹ گیا جیسے آفتاب سے نکلنے سے چھٹ جاتا ہے ان دل کے جلو ہونے سے چھٹ جاتا ہے اور مایا تاریخ نے الفاظ میں تبرک سمجھ کر اور ہمارت سمجھ کر محفوظ کیا ہے اس میں صبح کوئی گنجائش نہیں آئی ان کا کچھ دن ہونا ہے دین میں کوئی قطب بری ہو میں زندہ ہوں ابو بکر زندہ ہو اور پھر اس کے اور پھر اللہ کے رسول کے دین میں اللہ کے دین میں اور اللہ کے پسندیدہ دین میں کوئی قطبرین ہو کوئی چکر جوت ہو کوئی امتحاد کا مسئلہ ہو کہ اس پر اس رکن کو لیں گے اس رکن کو چھوڑیں گے آپ کو معلوم ہے احساس کا میں نے کا اتنا اور فخلدار ہوا تھا اور بسر عمار شام نے حقوق کا دعویٰ کیا تھا اور ساتھ ساتھ اقتدار پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور چند مقامات کا نام آتا ہے طیبہ وجوہاتا اور اور مقامات کا وہاں استعمال کی اعتراف نہیں پھیلے تھے ورنہ ہوا جزیر صدارت استداعت کی لپیٹ میں آ رہا تھا اس وقت اللہ کے ایک بندے نے اپنی زبان سے یہ کہا اور کہ یہ تو الفاظ ہیں لیکن الفاظ کے ساتھ جو جو دلی درد اور جوش جوش تھا اس کو تو لفظ نہیں ادا کیا جا سکتا این قسم دینوانا ہے یو کیا دین میں کوئی کمی ریاستی کی جا سکتی اور میں زندہ ہوں میری زندگی سے فائدہ کیا میں کیا اس کے دیکھنے کے لیے زندہ تھا میرے ہوتے میرے جیتے جی میرے, میرے جیتے جی یہ کتنا خیر سکتا ہے بس یہ کہنا جو ان کے دل کی آواز کی اور ان کے اور وہ نقطہ عروج تھا ان کے جذبات کا نقطۂ جس طرح سے کوئی جام لدریز ہوتا ہے جو ہے یہ اس کی اس کی جو باہر آ کر جو زمین پر جو کچرے گرے ہیں وہ ان پاس چکر میں ہیں باقی وہ جام لدریز تھا اندر اس نے بالکل اس سلنے کا استحصال کر دیا یہ اصل میں یہ وراثت ہے جو منتقل ہونی چاہیے امت کی طرف بالعموم اور نائبین رسول کی طرف اور علماء علماء حقانی کی طرف بالخصوص وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہمارے ہوتے ہوئے کسی ملک میں اسلام کا جواب اسلام کا جواب کسی طرح سے قابل برداشت نہیں قابل تصور نہیں ہم موجود ہوں کسی ملک میں وہاں اسلام کا جواب ہو جائے یہ بات ممکن نہیں ہے <تصفيق> یہ, یہ چیز یہ احساس ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احساس ہے جو بنیاد ہے سارے انقلابات اور انی جد و جدید کی تاریخات دعوت و عظیمت کی تاریخ میں پڑھتے ہیں اسلام کی دعوت و عظیمت کی تاریخ میں پڑھتے ہیں حضرت امام الدین حمبل کے کارنامے میں پڑھتے ہیں امام ابو ابوالحسن عصری کے خدمات میں ان کے احتجاج کا مقابلہ کرنے پڑھتے ہیں امام رضائی کے ارداطنیت کے مقابلے میں اور ترقی نت کی کوشش میں اور اسلام کے اسلامی معاشرے کے مختلف عناصر کے احتساب میں پڑھتے ہیں جو چاہے آپ شیفر اسلام السہمیہ کے یہاں آپ رد رز میں اور خدمت خدمت حدیث میں اور علم میں پاکستان کلامی مسائل کی تنقید کی شکل میں پڑھتے ہیں جس کو آپ ہندوستان سے تعریف کی کہ اس انقلابی کارنامے میں جو ایک ہزار سال کی مدت پر تقریباً پھیلا ہوا ہے اور اثرات ابھی تک موجود صاحب ہیں حضاء اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے مشاہدانہ اور مجنا کارنامے پڑھتے ہیں حضرت احمد شہید رحمۃ اور نے جوگل کے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے میں ان کی خدمتوں پر سب جتی یہ احساس کام کر رہا ہے ان کا کچھ دنوں والا یہ ترجمانی جو صدیق نے صدیق امت نے کی تھی صدیق امت نے امت کے امت کے امت کے امینوں اسلام کے امینوں اور پیغمبر کے جانشینوں اور اپنے اپنے وقت کے و مجدین سب کی طرف سے ہے تو وہ صدیق میں یہ بے حق ادا کر دیا اور ان کو ایک روشنی دکھائی دی اور ان کے لیے جا رہا سنے وطن باپ یسن کی آتے گی لال جو کام ابراہیم نے کیا تھا اپنی سطح سے جو جا رہا تنے وطن باپ یسن کی آتے گی یعنی کرونا رکم وداوت وبا کہہ کر اور توحید کا اعلان کر کے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی یادگار تھوڑی تھی جو کلمہ واقعہ چھوڑا تھا دہلی بالکل اسی طرح سے اپنے مرتبے کے مطابق حضرت صدیق اقبام نے امت کے علماء قیامت تک پیدا ہونے والے علماء کے لیے کلمہ باقیہ چھوڑا ہے اجارہ قلعے متن باقی آتے یہ رہنما حصول سے کہتے ہیں آج کل یہ رہنما حصول اور یہ جذبہ اور یہ عمت اور یہ صاف اور یہ فیصلہ سب سے بڑھ کے یہ فیصلہ جو رکو گٹھ نے کیا یہ فیصلہ ہمارے لیے مسئلے راہ ہے ہر ملک میں ہر عید میں ہم نے سے ہر طرف اپنے کو اس مقام پر سمجھے علماء میں سے اور مدارس کے فضلہ میں سے اور جو افواہیں ہیں وہ بھی اپنے کو اس معیار پر جانچے اور میں اپنا احتساب کہ کیا ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ کسی ملک میں اللہ نے جس ملک کا ان کے لیے انتخاب کیا اور ان کا اس ملک کے لیے انتخاب کیا ہے اور یہ دونوں باتیں تھوڑے فرق کے ساتھ پیش آتی ہیں یعنی جو لوگ یہاں پہلے سے موجود تھے ان کے لیے اس ملک کا انتخاب ہوا اور جو لوگ باہر سے آئے ان کے لیے ان کے لیے اس ملک کا انتخاب کیا گیا دونوں کے ہاتھ انتخاب ہے جو جن کے لیے جس ملک کا جس کا انتخاب کیا گیا کیا اس ماحول میں ان کے لیے رہنما اصول دستور العمل یہ ہے کہ سہلو تو مدر کو ہوا ہو جدھر کی زمانہ سات کے بعد زمانت اذا وہ اپنے کو بالکل اس میں سٹ کر لیں یہ رہنما اصول ہے ایک رہنما اصول ہے عالمگیر اصول ہے مقبول ترین اصول ہے شہل ترین اصول ہے اور بڑے مناتے ہیں اس میں ان کے بیان کرنے اور ایک رہنما مصور یہ کہ زمان آباد کو نساذت تو بعض زمانت سحیض کا نظارہ ہے تو بعض زمان زمان آباد کو نساذت صبح زمانہ سحیز تو یہ مصور ہے جو مکری صدیق نے امت کے علماء ربانی کے لیے اور اہل غیرت کے لیے اہل ضمیر کے لیے سار ضمیر کے لیے ان کے لیے یہ ایک رہنما اصول چھوڑا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی ملک میں اسلام کا یا اسلامی معاشرے کا جواز جائز ہے کوئی اس کا جواز ہے بس اس حیثیت سے ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے آج اس کو معیار بنانے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس ملک میں جس عہد میں پیدا کیا ہے اس میں آپ کے ہوتے ہوئے اسلام کی بنیادیں متدنتن ہو وہ ملک خطرے میں پڑے اس ملک کو خدا رقاصہ زبان زبان کو کہتے ہوئے کھانے پڑ جائیں زخم ہو جائیں میری میں بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کہوں لیکن باز بار جگہ یہ کہا گیا کہ وہ ملک کسی درجے میں بھی یا درست بن جائے سین بن جائے اس لیے کہ ایسا دو تین بار شہری کے اس اسلام سے آیا ہے اندروک کا واقعہ سے آیا اور بخارا سمرکن کا واقعہ پاکستان سے پیش ہے کم سے کم یہ دو بہت نمایاں مثالیں ہیں کہ وہاں شہریوں تک اسلام رہے اس اسلام قوت حاشمہ بننے کے بعد اور قیادت رہنے کے بعد اسپین میں بھی ایک بہت بڑی علمی روحانی اور رہی یہاں تک اس زمانے میں مالکیا کے قصور تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ عمل یہاں مدینہ حجت ہے یہ تو ہمارے یہاں مسئلہ تھا لیکن مجھے حیرت ہوئی جب میں نے مالکیوں سے نمائے مالکیہ کتاب میں یہ دیکھا کہ امن و حجت حجیہ تو اندر اس زمانے میں وہ مرکزیت حاصل ہوئی تھی کہ مالکی حلقے میں کم سے کم ایک یہ بات مان کی گئی تھی اس میں مان لیا گیا کہ قرتبہ میں جو کچھ ہوتا ہو وہ سنت تو قرتبہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے دی. جس ملک کا دار النجن اس مقام پر پہنچ جائے کہ یہ کہا جائے کہ ہم جسر اس ملک سے اسلام بالکل بالکل بلاوتن کر دیا جائے اور وہاں ایک گنما گو مسلمان نظر میں آئے اور جیسا کہ اخبار نے اب جو قرتبہ کے کہا ہے کہ اس کی سزا ازاں تو اس کی سزا اذان کے لیے ترقی ہو اور اس کی مجبوں کے لیے وہ اس کو آپ کہاں سے جنازہ اور کہاں پہنچا یہی بخارا اور سمرکن کا حال ہے کہ آفر میں سطح حلفی اور مفتی صاحب اور یہاں کے نمایت کرام مسجد آخر میں کم سے کم چھ احمد حدیث کا کے امام تیری یعنی ترکستان ایران کے یا ماورانہ جس کو کہتے ہیں ماورانہ تک کم سے کم چار اور حلفی کا تو آخر میں وہ سب سے بڑا مرکز بن گیا ہے جی. آپ کے خود نصاب دس میں جو کتابیں داخل ہیں میں حضایا اور شیر بقایا اسی علاقے کی لکھی ہوئی کتابیں وہ علامہ مرزینانی کی اور شیر بقایا وہ بھی وہی ترکستان سے فاضل کی اور بقایا بھی جی ہو چل بقایا جی اس کے بعد بدائے اس طرح اور کتنی کتابیں ہیں جو وہاں تک نہیں ہوئی اس ملک کہاج یہ ہے کہ وہاں مسلمان ایک کوئی عالل ذمہ کی طرح ضمنیوں کی, کی طرح رہ رہے ہیں جو بھی ہوئی ہیں اور ترکستان کس طرح سنتے رہتے ہیں وہ اس وقت کمیونزم کے مطحت ہے اور وہاں وہ اسلام کا چراغ لڑائے ہوئے وہ جل رہا ہے لیکن اس کوئی اقد اقتظار حاصل نہیں تو یہ تو ہمارے سامنے بڑی عبرتناک مثالیں ہیں اور آپ اگر اس میں اس کے تحقیق کریں گے کہ وہاں اسلام کے زوال کے اخبار کیا تھے تو ان میں سے کچھ چیزیں آپ ایسی پائیں گے کہ جن کو جن سے ہم کو سبق لینا چاہیے ان میں ایک چیز ہے اور رمر کا شدید اختلاف مذاہب کا اور عما کا شریر اختلاف اور نسلی اختلاف ہندرست میں نسلی اختلاف کا یہ ادنانی اور فیطانی حجابی اور نمنیوں کا اختلاف وہ تب تک پہنچ گیا تھا کہ کوئی کسی کو جڑتے کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور اسی طریقے سے آپ پاکستان میں دیکھیں گے تو کچھ اور دینی جھگڑے یا گروہی اختلافات آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ اورما کا عوام سے پورے طور پر نہ ہونا اور علماء کی بات اور کوتاہیاں مطلب یہ کہ وہ ان کی شخصیتیں اس کی معطل نہیں رہی تھی روحانی طور پر یعنی وہ ملک اس نے خواجہ اللہ کو پیدا کیا اور اس نے خواجہ الحص اللہ کو پیدا کیا جاخیر میں آپ دیکھیں گے تو معیاری زندگی اتنا بلند ہو گیا تھا اور بات چیت اتنی آ گئی تھی ابھی تک امیر بخارا کا محل باقی ہے بخارا میں اور اس کو کمیونسٹ حکومت دکھاتی ہے کہ دیکھیے یہ حال تھا کس طرح سے دولت جمع کی گئی جس طرح سونے چاندی جو ہے چاندی ضرور ہیں مثلا یہ اور چیزیں ہیں عوام ہو کے مر رہے تھے مر رہے تھے یا نہیں مر رہے تھے تو ہم آزم نہیں لیکن کہتے ہیں وہ کہ عوام ہو کے مر رہے تھے اور امیر بقارا کے محل میں یہ کسی طریقے اگر دیا جراف میں مدین رزاہرہ کی تفصیلات پڑے تاریخ میں آپ دیکھنے کا تو کوئی امکان میں گیا ہوں وہاں لیکن قلع کے سوا اور کچھ ضرور سے نکلے ہم تو تھوڑا کچھ بات نہیں لیکن تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ دو بہت بڑے انصر وہاں اسلام کے سوال کے ہوئے ہیں ایک تو تعیش معیار زندگی کی بلندی اور اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال وہ اس میں شان و کے اظہار میں مطابقت میں اور ہلس نفس میں تو مزید الظہرا کے سسٹم اگر آپ پڑھیے کہ تالابوں میں سونے کی مچھلیاں ہوتی تھیں اور کس تالاب میں کیا کیا ہوتا تھا تو آپ نے کہ آپ الفہرہ کہانیاں پڑھ رہے ہیں اور بھی زیادہ ایک تو یہ سکھ تھا کہ وہاں کے عمرہ نے حکام نے عمرہ نے مرقب الحال طبقے نے اپنی زندگی کا معیار اتنا برند کر لیا تھا کہ مسابقت شروع ہو گئی تھی دولت کے سربت کے اظہار نے عمارت کے اظہار میں کہ اس وقت کی تاریخ متمدن دنیا پیچھے رہ گئی یورپ وغیرہ کوئی اس سے مقابلہ نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اشاعت اسلام اور معاشرے کو اسلامی بنانے کے بجائے انہوں نے لطیفہ اور شعر و شاعری ادویات وغیرہ پر ان کی توجہ مرکوز ہو گئی تھی پھر تیسری بات یہ ہے کہ حاف حکومت کے لیے ایک کچاخش رفتہ کشی شروع ہو گئی تھی سیاسی پارٹیوں کا وعدہ نہیں ہے اب ان کی جگہ پر خاندان کے مختلف حصوں میں جو کچاخت تھی سیاسی رقابت کی اس کی, کی جگہ سیاسی پارٹیوں نے لے لی باقی یہ کہ وہ بھی کچھ سیاسی پارٹیوں کی طرح ان میں کچمکش کی یہ تین انسٹ تھے اندر کے روایتی اس اسلام کے خروج اور جرا کے اخباب اور اسی طریقے سے اگر آپ آخر میں عرصوں میں سمرکن کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا اخلاقی زبان احتیاط پیدا ہو گیا تھا اور کیا خطرے سے ان خطروں کو اس طرح محسوس نہیں کیا گیا آخر وقت تک میں یاد کر رہا ہوں کہ علماء کو خاص طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو اس ملک میں اسلام کو کمزور نہ ہونے دیں اس ملک کو ہر طرح کے ختموں سے محفوظ رکھیں اور یہاں وہ وہ برا دل نہ آنے پائے وہ برا وقت نہ آنے پائے جو بعض ملکوں میں آیا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مصر کو وسیعت کی تھی جو مصر فتح ہو گیا اور اسلام کا پایا وہاں بہت مضبوط اور بالکل بے قطر اسلام کو مستقبل بالکل محفوظ ہو گیا تو انہوں نے بجائے مبارکباد کی فتح دینے کے عربوں پر یہ کہا تھا لا تنتو اور نقل سی نے جب کوئی اسکری نہ بھولنا تو تم مہارجنگ پر کھڑے دیو. تم ہو تم خاصے ہو تم تمہارے قدموں کے نیچے ہے لیکن تم آدمی مہاس جنگ پر ہو ہمیشہ سمجھنا کہ تم ایک مورچا سنبھالے ہوئے ہو اور تم سرحدی حق پر ہو سرحدی لائن پر ہو اور اگر تمہاری بلک شکتی یا تم سے کوئی غلطی ہوئی فوراً حالات آ... بدل جائیں گے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو ان خطرات سے بچائیں جو اس ملک جو معاشروں اور, اور ملکوں اور ملتوں کے زوال کے باعث دے. انہوں نے چند خطروں کی نشاندہی کرتا ہوں یہ کہ اور باتیں سب آپ جانتے ہیں لیکن ایک باہر سے آنے والے بعض مطلب باہر سے آنے والا ایسی چیزیں دیکھتا ہوں محسوس کرتا جو گھر میں رہنے والے نہیں محسوس کرتے آپ روشنی میں ہیں لیکن باہر سے کوئی سپتا ہے جانے سے تو وہ اس کیفیت روشنی ہوگی یہاں میرا یہاں ہے وہ بات روشنی چاہے گی تو کیسی اور بعض متعدد ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت دیکھتے رہنے اور سنتے رہنے سے وہ چیز بالکل ایسی مانوس ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقت بن جاتی ہے اس میں کوئی کوئی دقت نہیں معلوم ہوتی اس میں کوئی کشش نہیں معلوم ہوتی باہر جانے والا تو فوراً محسوس کر لے گا مثلاً اردو میں آئن بورڈ یہاں لکھتے ہوئے ہیں آپ رکن نہیں محسوس ہوں گے لیکن ہم ان ہندوستانی جب یہاں آئیں گے جو یا انگریزی کے سائن بورڈ دیکھنے کے آتی ہے یا ہندی کے پکوروں محسوس کریں گے ہاں ماشاء اللہ کوئی وہ اردو زندہ ہے آپ نہیں محسوس کریں گے ایسے ہی باہر لوگ تختیاں لکھ لیتے ہیں دیواروں پر آوازہ کرتے ہیں تو ان میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو دو دن بعد میں غور سے پکتا سے پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ ایسی چیز جیسے دیواریں آپ دیکھ لیں گے کو دیکھ اس لیے میں کسی اس کی راستت کا دوربینی کا دعوی نہ وصیرت کا میں نہ عادف نہ مجز نہ معذرف نہ پکی اس کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام عام اگر عالم اسلام پر مجھر. فاس نیدی فا. سے رکھتا ہوں نظر خاص احمد ضمیر فلکے نیلی فارم تو اتنا کہہ سکتا ہوں اور مجھے کوئی انتخاب حاصل نہ ہو کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو میں باہر سے آ رہا ہوں اور اتفاق سے اس وقت چار ارب ملکوں میں سے ہو کر آ رہا ہوں یہ پانچواں میری پانچویں منزل ہے اس لیے میری بات توجہ کے قابل ہے ایک یہ کہ یہاں کا احتقادی اور سیاسی انتشار ملک کے لیے سخت خطرناک ہے اور میں بڑی تشویش لے کر جا رہا ہوں آپ سے صحیح ارد کرتا ہوں کہ میں نہ آیا ہوتا تو مجھے سکون رہتا ہے لیکن یہاں سے میں ایک بہت بڑا فوج لے کر جا رہا ہوں کہ جس طرح یہاں مذہبی گھروں ایک دوسرے سے وہاں متحرف ہیں جس و غریبا ہیں اور ویکسین جو علمی انداز میں ہو سکتی تھیں ان کو عوام میں لے آیا گیا ہے اور ان پر عوام میں تقسیم ہو گئی ہے اور کیمپ بن گئے ہیں وہ متوازی متوازی بہاذ بن گئے ہیں اور اب وہ یا بہت حیات کا مارکا ہے یعنی بالکل جس طریقے سے ہمارے یہاں فرقے وارانہ فسادات ہوتے ہیں فسادات تو ایک عمل ہی آخری درجہ ہے اس کا جو کرکے وارانہ قسم کے وہاں ہے وہ تقریباً مذہبی رنگ میں کرتے وارانہ قسم کے یہاں شروع ہو گئی ہے یہ سخت خطرناک ہے اور اس کے لیے میں بالکل صفائی سے ارت کرتا ہوں کہ قربانی کر کے بھی اور اور سا تنازع کر کے بھی ملک کے بچانے کے لیے اگر اس کو ختم کیا جائے یا ہلکا کیا جائے نہایت ضرور اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس مذہبی گروہ کا اس ملک پر اقتدار اعلیٰ ہو یا اس ملک کا اقتدار اعلیٰ کس مذہبی گروہ سے رابطہ رکھتا ہے اور اس سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک رہتا ہے یا نہیں رہتا بالکل مسئلہ یہ ہے آپ میں اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہوں میرے احساسات بینی ہی ہوئی ہیں جو آپ کے احساسات ہیں اور صرف احساسات ہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو ہماری ہی وہ بعض جنہوں نے وہ جنڈا بلن کیا اور جس کی وجہ سے ان کو نئے نئے رقم ملے ہندوستان میں جس کی وجہ سے مچلیں دھوئی جاتی ہیں اور متاثا کوئی ٹندے تو ہاتھ پاس کرتا ہے ہمارا تو اس گروہ سے تعلق ہے ہمارا تو ہے ہمیں شہید اور سیلف مائنڈ شہید سے تعلق ہے اور جیسا کہ وہاں مفتی صاحب نے کہا کہ بعد میں سے یہ دونوں سلسلے مل گئے تھے ہمارے جب ہم شاہ وہ اضب شی اعظم منوری کا پلفا ہے اس کے, کے بعد میں سے فلاواس کا پاپا کوئی کندھے کو ہاتھ پاس کرتا ہے ہمارا کھوز گروت ہے تعلق ہے ہمارا طرف تین ہمیں شہید اور شہر اسماعیل سے تعلق ہے اور جیسا کہ وہاں صاحب نے کہا کہ بات میں تھی سلسلے مل گئے تھے ہمارے جدید حمزد سید شاہ عالم اللہ وہ عدم سیدم منوری کے فلفائد کے بعد میں سے دلا واسطہ اور پھر اس خاندان نے رجوع کیا تو شاہ تعالی کے خاندان سے رجوع کیا اور دونوں خاندان سی وقت ہو گئے اب جب یہ تاریخ سے پانچواں حصہ آئے گا تو آپ دیکھیں لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ پہلا مسئلہ اس ملک کو بچانے کا ہے یہ ملک بچ گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو آپس میں وہ اصلاح میں دعوت بھی دیجیے گا دوسرے کو اور حقانیت بھی ثابت کیجیے گا لیکن اگر یہ زمینی پاؤں کے نیچے سے نکل گئی تو پھر یہ کائے پر کہ صرف جھگڑا ہو رہا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے جس چیز نے بہت بہت بہترین منایا اور میرے اندر بڑی تشویش پیدا کر دی وہ یہاں کا احتقاجی انتشار ہے کہ کے ہنگامہ ایک گرم ہے اور ایک اٹھاڑے بنے ہوئے ہیں ایک گروہ کے دوسرے گروہ کافر بنانے کے اور یہ ثابت کرنے کے کہ یہ ملک ہم نے بنایا ہے اور پاکستان ہم نے قائم کیا ہے اور, اور ہم ہی حق پر ہیں اور دوسرے کو حق نہیں یہ اس میں کوئی صورت بھی ہو کہ کسی حد تک کہیں پر جا کر یہ مفاہمت ہو جائے کہ بھائی یہ چیزیں اپنے اندر رکھیں گے اپنے گروہوں میں رکھیں گے لیکن ہم ملک کو داؤ پر نہیں چڑھائیں اس لیے کہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ اقدیت اس حد تک پہنچ جائے بار گروہوں کی کہ وہ پاکستان کا نکل جانا گوارہ کریں پاکستان کا ختم ہو جانا گوارہ کریں لیکن اپنے گروہوں کی برتری ضرور قائم رکھیں گے اور اپنے عقائد پہ ایک یعنی غرہ برابر بھی اس سے اس سے نہیں ہٹیں گے گاؤں میں رکھیں گے لیکن ہم ملک کو داؤں کو نہیں چڑھائیں گے اس لیے کہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ اصلیت کی حد تک پہنچ جائے بات گروہوں کی کہ وہ پاکستان کا نکل جانا گوارہ کریں پاکستان کا ختم ہو جانا گوارہ کریں لیکن اپنے گروہ کی برتری ضرور قائم رکھیں گے اور اپنے عقائد ایک یعنی غرا برابر کی اس سے اس سے نہیں ہٹیں گے اور اس میں اگر ڈڈولا جائے تو معاف کیجیے گا ٹپ پر نہیں لگاتا کسی پر لیکن مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اکثر نپتانی جاؤ ہمارے بزرگوں کا خیال یہ رہا ہے کہ اسلام کو اسلام کو بچانے کے لیے ملک میں دین کو بچانے کے لیے انہوں نے بڑی سی بڑی قربانی کی اور زرعی تقسیم کر لی ہے اور تب گئے ہیں جھک گئے ہیں اور نیچے اتر آئے ہیں کہ بھائی آپ ہی آپ ہی صدر بنیے آپ ہی اوپر بیٹھیے مگر یہ کہ نیند باقی رہ جائے یہ ہمارے بزرگوں کا اور حضرت صابل اللہ صاحب کے مسلک کے لوگوں کا ان کے مطلب کے لوگوں کا میں یہ وہ وہ ہے ان کی روایت ہے اور تاریخ میں اس کے اس کی مثالیں ملتی پہلی بات یہ کہ اعتقادی اور سیاسی انتشار کو تو آپ سے نہیں کہوں گا اس کو میں نے کہا ہے پانچ مناسب جگہوں پر اور پھر کہوں گا لیکن احتقابی انتشار کو کسی طریقے سے اگر ختم نہیں تو کم کرنے کی کوشش اور کم سے کم اس کو ملک کے بقا کے حق میں اس کو غیر مؤثر بنا لیجیے یعنی کہ ملک پر اس کی کوئی عزت نہ پڑے ملک کے استحکام پر ملک کی تعلیمیت پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے پھر اس کے بعد آپ اپنے درد کے حلقوں میں اور علمی مجلسوں میں آپ اس پر قصول کرتے رہیے کتابیں بھی احتیاط کے ساتھ تصویر کیجیے تقریریں بھی کیجیے لیکن ملک کو ملک کو خطرے میں نہ جانے اس وقت موجودہ صورت حال جو ہے وہ ملک کے خطرے کی ہے یہ یعنی بعض باتیں اصل باتیں جلائی جاتی ہیں گڑی جاتی ہیں بعض واقعات تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ملک میں ہنگامہ برقاف کیا جاتا ہے اور آگ لگا دی جاتی ہے اور اس میں میں یہ بھی ادا کر دوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ جب کوئی محاذ قائم کیا جاتا ہے اور کوئی اس طرح کی دعوت کرائی جاتی ہے کہ اس میں احساس برتری ہوتا ہے اور اس میں جارحیت ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز پیدا ہو جاتی ہے ہمارے بزرگوں کا سارا کام توازوں کے ساتھ تھا امتحان نفس کے ساتھ تھا اور احتساب ایمان و احتساب کے ساتھ تھا رضا الہی کے کے ساتھ تھا کہیں قیادت و قیادت کا دعویٰ اور یہ کہ ہماری ہماری جماعت نے سب کچھ کیا اور ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہم ہمیں پر پڑھے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں رہا آپ ہمیں دل سے چاہیے رحمت اللہ علیہ کے صاحب سے مکاتیب پڑھیے ہندوستان کے اس دور میں جب بالکل مسلمانوں کا شراب سے ہم رہا تھا اور سردانیہ کے شراب سے بالکل دم تو رہا تھا اس جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں اور احمد شاب داری وغیرہ کو جو خطوط لکھے ہیں لیکن وہ خطوط لکھتے ہیں ان کو آپ پڑھیے تو اس میں کیا درد ہے یہاں تک کہ وہ جملہ تحفہ دیتا ہے کہ احمد شاب داری کو جب رشاع صاحب نے ایک مخصل پت لکھا ہے جس نے بتایا کہ مسلمان سب کس بے نصیح کی حالت میں میں رسول اللہ کی سفارش پیش کرتا ہوں اور آپ کو شکیح بناتا ہوں کہ خدا کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم کھائی اور ایک مرتبہ آ جائے جیسے آبداری انہیں کی دعوت پر آئے اور انہوں نے مرحتا طاقت کی قبر ایسی توڑی کہ آج تک اس وقت تک ابھی بمبئی کے فساد میں وہ مرحتا عنصور اٹھا ہے اور یہ ساری آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اسی مرحتا عنصر کی زخم خورکا تھا یہ اس کی وہ ہے جذبے انتقام ورنہ اس وقت تک مرحا مرحے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے رجونا سرکار والا لکھا ہے ہندو مہارت سنگھ نے کہ مہاراشٹر میں کوئی گھر نہیں تھا جہاں ماتم نہ ہو رہا ہو اور برسوں پانی کے میدان میں کھیتوں میں اس طرح کے سر پڑے ہوئے پائے گئے جیسے خرگوزے اور تربوز ہوتے ہیں یہ اللہ کا ایک بندہ اس کا نام شہوج اللہ کے روی ہے یہ اس کا درد تھا اس کی بصیرت تھی کہ اس نے ہندوستان کا نقشہ بدل کیا آپ ان کی جگہ پر ہیں آپ انہی کے انہیں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اس ملک کو خدا کے لیے خطرے سے بچائیے اس کے لیے جو ان شاء جو قربانی ضروری ہو آپ کیجیے اچھا بھائی تمہیں صحیح اور تمہیں کا سارا کارنامہ دیکھیں اس ملک کو بچاؤ ہم سب مل کر اس ملک کو بچائیں ایسی حالت میں جس وقت دنیا کی حالت ہو رہی ہے افغانستان کی سرحد آپ سے ملی ہوئی ہے ہندوستان کی سرحد آپ سے ملی ہوئی ہے اور کتنے نو... کتنے ملکوں کی اور... اور کتنی طاقتوں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں کیا گنجائش ہے اس میں کہ اس طرح تک کو گرے گا یہ بات میں اپنے عقائد کے پورے تحفظ کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ ایک شوشے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں نہ اپنے عبادات کے مسائل میں اور نہ اپنے عقائد کے اصول میں کسی چیز میں میں کسی مفاہمت کے لیے تیار نہیں الحمد للہ کیا جان چلی جائے لیکن میں یہ کہتا ہوں ایک تو اپنا بنائے اور ایک یہ ہے کہ ملک کو اس کا بنا دیا جائے میں اسٹیج بنا دیا جائے اکھاڑا بنا دیا جائے مسئلہ یہ ہے ملک کو اکھاڑا نہ بنا دے اپنے آپ تو کی سدی مطلب کہ حنسی کو حدیث کے مطابق ثابت کیجئے ہمارے مست اسمان حاضر کا خاصہ جن کے شاید رشید والا رشید صاحب ہیں اور جن کے پوتے بالا مفتی صاحب وہ سو فیصدی مسئلے کے ہر حدیث کو حق میں سمجھتے تھے اور اسی طرح وہ حدیث ان انہوں نے ہمیں حدیث بڑھائی تو ہم نے انہیں سے ساری حدیث پڑھی پھر مدنی سے ان کا بھی یہی مطلب تھا تو یہ اپنی جگہ ان چیزوں کو مدارس میں رکھیے مدارس علمیا میں رکھیے تشلیفات میں رکھیے لیکن عوام کو آنے کام نہ بنائی کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے یا رسول اللہ کی اور ایک کانفرنس ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ جینے کی باتیں نہیں وہ اخبار کی شیئر میں ہے کتنے خبر کے سکینے دبو چکی کتنے کپیل و صوفی ہو چاہے کہ نہ خوشن دے ایک چیز تو یہ کہ اعتقادی انتشار سے اس ملک کو بچائیے اور اس میں مستحکم بننے دیجیے کہ پھر اس کے بعد یہ چیزیں زیادہ اثر انداز نہ ہو لیکن ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ابھی تو مرحلہ آیا ہے کہ یہ ملک اپنی اس حیثیت کے ساتھ باقی رہے اور خطرے کے اس بین الاقوامی خطرے کے اس سے نکل جائے ایک مرتبہ ایک چیز یہ ہے جو آپ سے کہنا ہے کہ اس میں اس اضا کی اس میں احتجاج پیدا کیجئے اس میں بصیرت سے کام لیجئے اور اس میں ستاموں اور اس طرح اس سے کام لیجئے جو ہمارے اطلاق سے سیوا رہا ہے جو مطلب کہتے حنثی ستے شاقری حملی مالیسی اور حمبلی میں جو وہ زمانے یہ سب پیسے تھیں اور میں دلان کی بحثیں بھی تھی عقائد کی بھی تھی لیکن وہ چیزیں عوام کے ہاتھوں میں نہیں آئی تھی اور ان کی, ان کی بنیاد پر معاشرے کی اور ملک کی تقسیم اس طرح نہیں ہوئی تھی اور اس کے بغداد میں جب اپنے پورے عروج پر تھی جبکہ کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا یہ جب متزرہ کی پشپ پر پلبائے منی عباس سے معمول جیسا طاقتور اور دانشمن ذہین آدمی تھا تو اس وقت بھی اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اس لیے کہ اس وقت جب باتیاں مستحکم کی اس کے آپ پڑوس میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ آپ کے حالات بالکل مختلف ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے مجھے صرف باتیں کہنی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ آپ کا ربط ہونا چاہیے میں نے محسوس کیا کہ علماء کا عوام سے جو ربط ہونا چاہیے اس میں کمی ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں علماء کا عوام صرف یہاں سے یہاں سے زیادہ ہے وہاں عوام علماء سے بہت مربوط ہے خدا کے فضل سے اور علماء کا وقار ہے اور وہی میدان میں بھی علمی میدان میں بھی اور عام ادبی اور علمی تحقیقی میدان میں بھی علماء الحمدللہ پیش پیش ہیں اور ان کا مقام تسلیم کیا جاتا ہے ایسے ٹھوس کام ہوتے ہیں وہاں دار العدد دیوبند ہے نظر العلما ہے مجلس ہماری وہ ہے مجسع النسیات اسلام ہے دار المصنفین ہے نظر المصنفین ہیں ان سب کی وجہ وہاں کے وہ جو انٹلیکچل کلاس کہلاتا ہے ذہنی ذہنی طبقہ وہ علما سے اور وہ وہاں کے بہت سے علماء کی امتیاز کو اور ان کے ان کے کاموں کے وزن کو اور ان کی حفاظت کی تسلیم کرتا ہے ہم ادبی علمی منزلوں میں جاتے ہیں اور الحمدللہ وہاں عزت کے ساتھ ہم کو لیا جاتا ہے یونیورسٹیوں سے بھی ہمارا تعلق ہے میں علی گڑھ کے قریبی تعلق رکھتا ہوں جامع ملیہ کا تعلق ہے تو ایک یہ کہ عوام سے آپ ربت بڑھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ عوام آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور اس کے لیے میں اسی بات جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہماری زندگی ممتاز ہو عوام کی زندگی دیکھنے والے خلی آپ کو دیکھیں کہ یہ دنیا کے تعلیم نہیں ہے یہ مال دولت ان کے یہاں میں یاد نہیں ہے ہمارے کام زیادہ حسبت اللہ ہو ہم واس کے لیے جائیں ہم تقریر کے لیے جائیں ہم کسی کی دعوت پر جائیں ہم بالکل جیسے کہ ہمارے اخلاق کا طریقہ مجوزی صاحب دا کا وانیمس اللہ رہے میرے شیئر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں وہ تو فرماتے تھے مجھ سے فرمایا کہ میں کہیں جاتا ہوں کہیں تقریب کرنے تو وہاں کا شربت بھی نہیں پیتا ہم نے محسوس کیا ہے کہ اگر میزبان کے یہاں کا شربت پی لیا ہے تو اثر پڑ گیا ہے وہ بات نہیں رہی اور وہ یہاں تک خیر وہ جلدی تک پہنچنا مشکل ہے کہ وہ کسی کے کرایے پر بھی نہیں جاتے تھے بس کلک دیتے تھے کہ انتظار کیجیے جب میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں اپنے کرایے سے آ گا جب آؤں گا اور مادہ سے مجھ سے فرمایا کہ میں پونا گیا پونا بہت دور ہے لاہور سے پونا گیا تو میں نے حبیب اللہ کے والدہ سے اہلیہ گیا اہلیہ سے گا کہ ایسی مناظر جو ساتھ آج بھی ٹھہر سکے وہ تو انہوں نے ایسی کچھ وہ چیزیں کی تیار کرنی جو میں ساتھ آٹھ ہوں وہی کھاتا رہا خیرے کی بات نہ صحیح لیکن جب تک کہ ہمارے طبقے علماء میں یہ اخلاقی امتیاز نہ ہوگا اور اثار کا مادہ نہیں ہوگا اور ان کی شخصیت مؤثر نہیں ہوگی قابل احترام نہیں ہوگی اس وقت تک ہم دین کو یہاں بچانے ہمیں میں نے جیسے منصوبہ تقریر میں کہا تھا مجھے معلومات وہ چل دی گئی ہاں کہ اب ہمیں بہت جلدی حضرت کی ملمت حضرت خانوی اور سیب الاسلام حسین صاحب مدنی اور مانا محمد زکریہ صاحب ان, کے ان سے مناسبت رکھنے والی مانا محمد الیاز صاحب جس طرح ان سے مناسبت رکھنے والی شخصیتوں کو جلدی سامنے لانا چاہیے اور علماء کا وقار ختم ہو جائے یہ علماء کا وقار اس سے نہیں قائم رہے گا کہ یہ مدرسہ اتنا بڑا ہے وہ مدرسہ اتنا بڑا ہے وہاں اس کے طالبے میں پڑھتے ہیں وہاں کی عمارتیں اتنی بڑی ہیں اور وہاں کے جذبے اتنے کامیاب ہوتے ہیں اس سے علماء کا وقار نہیں علماء کا وقار ہوتا ہے ذاتی نمونے سے جب دیکھتے ہیں ان کو کہ ہم جس کو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے دی جائے وہ اس کو ہاتھ لگانا بھی گنا سمجھتے ہیں وہ اس کو خاطر بھی نہیں جاتے ہم نے سمجھا کہ دولت سب سے بڑی چیز ہے اور کیا ہے دولت دولت کی کوئی قیمت ہی نہیں کوئی حقیقت ہی نہیں راجستھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا نافتاب ڈھاکہ کو میں بھی بنگلہ دیش گیا تھا میں نے واقعہ سنا کہ نافتاب نے کہلوایا کہ آپ اس سے مل لیں اور میں یہاں سے گویا حمایت میں تھی فرمایا کہ نافتاب سے کہہ دینا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہے وہ وقت ضرورت میرے پاس ہے لیکن میرے پاس جو چیزیں بقر ضرورت بھی آپ کے پاس نہیں اس لیے آپ کو آنا چاہیے مجھے منہ... آنے کی ضرورت نہیں یہ وہ چیز ہے جو اس واقعہ آپ کو سنا دو ہے کہ محمد طعیر ہے حضرت محمد سعید حلبی ایک بزرگ تھے نمش میں وہ سبق پڑھا رہے تھے تو ان کو ان دنوں میں پاؤں میں کچھ تکلیف کی کئی واقعات ہیں جو میرا منہ اس کامنی کے ان کو سنا ہے لیکن واقعات کے بغیر کام نہیں چلتا اور چھوٹا آدمی بھی اگر بڑے واقعات سنائے تو اس کا کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا ہے تو وہ محمد شیخ و مسئل علی طرف دے رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ بسے میں جب گھر کیا جاتا ہے تو خوش بقبلہ ہوتا ہے آدمی اور سامنے تعلیم بیٹھتے ہیں تو سامنے سے جو آتا ہے اس کو وہ استاد کو دیکھتا ہے طالب علم دیکھتے بلکہ خشک ہوتی محمد علی بادشاہ جو محمد علی وہ ابراہیم بادشاہ جو محمد علی خدیو و بانی سلطنت کے مصر سلطنت خدیویہ کا جو سلطنت خدیبیا کا بانی تھا اس کا راستہ جتنے کے نزدیوں کو حیاب سے نکالا ہے جب پھر ترک، ترکی سلطنت ناکام ہو گئی تو ابراہیم بادشاہ کو بھیجا گیا اور ملکبر عزیز کے جو بزرگ تھے ان کو نکالا کٹا کیا گنا کیا اس سے بیٹھ نہیں تھا تو یہ ابراہیم بھائی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور یہ جب بات سمجھا جاتا تھا اور بات بات پر ہوا دو وہ آیا دروازے کی طرف سے اور حضرت کو شیخ مسیح ربی کو پاؤں میں کچھ تکلیف سے پاؤں پھیلائے گئے اس کے دروازے کی طرف اور درجتے رہے وہ پاؤں کی طرف سے داخل ہوا اب تالبلوں میں جب قریب آیا طالبوں نے دیکھا کہ وہ ہے اس کے ساتھ سیکورٹی کا انتظام ہے جلد بھی ہیں اور پہرے بھی ہیں تو وہ سمجھے کہ حضرت میں ہزار تقریباً کہ ہم پاؤں سمیٹ لیں گے حاطم کبھی الگ ہوتا ہے کہ وہ بالکل زمبش نہیں کہ پاؤں پھیلائے رہے وہ سامنے سے سا آیا اور کھڑا ہوگا اب لکھا ہے مرض نے کہ لڑکوں نے تعلیموں نے اپنے کپڑے سمیٹے کے اگر جلد کو حکم ہوا تو ان کا خون ان کا قابل احترام خون ہمارے ہمارے کپڑوں پر نہ پڑے تو کپڑے سمیٹ لیے کہ وہ خون نہ پڑے وہ دیر تک کھڑا رہا اس کا کچھ ایسا جلال ان کا جاری ہوا ہے کچھ بولا نہیں اور سبق سنتا رہا اس کے بعد جلا نہیں وہاں سے اس نے ایسوں کا ایک توڑا بھیجا ایک تھری بھیجی ایچسوں بجائے اس کے پکڑ بنواتا یا پھر چلا دیتا تو اللہ کا اثر ہوتا ہے اس نے ایسویوں کی تھریڈی بھیجی اور سلام چلوایا اور یہ قبول فرمائی ہے؟ جو جملہ انہوں نے اس کے جواب میں کہا ہے وہ جملہ سننے کے قابل ہے میں تو کہتا ہوں ایسے جملے پر گزلوں کے در دیوان قربان کیے جا سکتے ہیں اور کہا کہ ان سے اپنے مخدوم سے کچھ بھی لفظ گئے ہو بھاشا سے میرا سلام کہنا اور کہنا جو سب پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ بھی لو لا مد یہ دو لفظ کسی فیصلہ اللہ بھی لو اگر مجھے ہاتھ پھیلانے ہوتے تو میں پاؤں سب پھیلاتا پاؤں سمیٹ لیتا جبھی یہ علامت ہے کہ میں ہاتھ پھیلانے والا نہیں تھا تو جو پاؤ پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے لے جاؤ یہ جیل علما میں ہمارے فضلہ میں نیند کے خاتموں میں کسی درجے میں کہتا ہوں دسویں درجے پچاسویں درجے میں رہنی چاہیے اگر یہ چیز نہیں تو میں آپ صاف کہتا ہوں کہ آپ کی ساری علم قابلیت اور آپ کی ساری خطابت جس میں آپ ممتاز ہیں یا پی جماعتوں کی ایسے خطیب میں ہوں گے میں مانتا ہوں سب بے اثر رہے گی جب تک کہ کوئی عملی نمونہ یہ نہ سمجھ جائیں یہاں کا اقتدار اور یہاں کا زمین طبقہ تو علما خریدے نہیں جا سکتے علماء میں پیسے کے غلام دولت کے بندے نہیں ہیں علما کے زمین کے وصول کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے علماء کی زندگی ہم سے زیادہ تازہ ہے علما ہم سے کم درجے کے مکانوں میں رہتے ہیں کم درجے کے اس کا کھانا کھاتے ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے ہمارے اخلاق نے اس کا اظہار کیا میں اپنے ہی اساج اللہ کا واقعات سنا ہوں آپ کو تو یعنی ہم قاسم العلوم میں بڑھتا تھا اور وہاں ہم لوگوں کے لیے کبھی کبھی تک تلق کھانے پکتے تھے اور کیونکہ میرا قریبی تعلق تھا پیچھے ہی صاحب احمد اللہ علیہ کا مکان تھا اور ان کے لڑکوں سے خاص طور ہمارے دوست ہمیں معلوم ہوتا رہتا تھا کہ آج وہاں باقا ہے اور یہاں کلاؤ بچا کیا مجال کی ایک چیز وہاں پہنچ جائے تو ہم اس وقت تک ہم نے جو دین کو بچایا ہماری جماعت دین کو بچایا ہے وہ اس بات سے بچایا ہے لوگ اس قربانی کا جذبہ توازو اور اپنے خلاف بات سن لینا اور ضبط کرنا اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور, اور زیادہ فاضل سمجھنا ہماری جماعت کا خیال یہ نہیں رہا کہ ہم جمن دی کریں گے بلکہ ہم نے تو بہو, بہو کو دیکھا ہے میں نے ہمارا مدنی احمد ہم اللہ علیہ کو بارہا ہی چیز پر سنا ہے جب مجھ سے کوئی بیٹھ نہیں کہتا کہ نلم کیا ہے سم کے دہام کار تمہارا نہ میں پھول ہوں نہ میں گھاس ہوں نہ میں کوئی قبضہ ہوں مجھے حیرت ہے کہ دیکھا ہے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہمیں ایسا معلوم تھا کہ حضرت سپنے سے شرمندہ یہ کا ہے آپ بڑے سے بڑے اولیا اللہ کی تو ایک تو بات یہ ہے کہ احتسابی انتشار کو جلد سے جلد ہر قیمت پر ختم کرنے کو لیجیے کسی طرح سے ان لوگوں سے رو رو کر کہ خدا کی پاؤں پکڑ لیجیے کہ خدا کے لیے ملک پر رہیں کیجیے میں تو ہاں میں ہندوستان گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ خاص مسئلے کے خیال کے لوگ یہاں بڑا انتشار پیدا کر رہے ہیں اور تقسیم کا ہنگامہ آپ جانتے ہیں مجھے گرمنگ میں تقریب کرنی تھی وہاں یونیورسٹی میں تو اس سے پہلے ان لوگوں نے کہا میں نے کہا بھائی فلاں فلاں صاحبوں سے جو ان کے پیش میں نے ان سے کہا جو ان سے کہہ دیجیے گا کہ اس ملک پر رحم کھائیں ہندوستان چلے آئیں اور بڑا اکیلے ملک ہے اور کرایہ نہ ہو تو ہم کرائے کے انتظام کریں خدا کے لیے اس ملک میں یہ جتنا نہ پیدا کریں ہندوستان آ جائیں ہم وہاں بھگت لیں گے وہاں اتنی بھی بڑی چیزیں ہم ان کو کر کے بھگت رہیں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ نبرداس مائنڈ یہ عمارت کا آرائی جو ہے یہ کسی قیمت پر بھی ختم ہونی چاہیے اور نہ یہ ملک خطرے اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام سے رقص پیدا کریں ہمارے فضدہ دورے سے اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ صوبائی تعصب جو پہ کہیں نہیں پایا جاتا انسانی تعصب صوبائی تعصب سے بنگلہ دیش کو پاکستان کے لیے برسوں کے لیے مکنے کے کب تک کے لیے کاٹ کیا کہ انسانی تعصب صوبائی تعصب اس کے خلاف علماء کو دورے کرنے چاہیے اور اس میں اسلام کے حکام بیان کرنے چاہیے کہ یہ سب خود ہیں اور منتازہ آنے تمہیں آزادی کے فائدہ ابھی ادا تک لوگ یہ بنگلہ دیش جائزہ ہوا جن پہ بڑی چوٹ تھی یہاں مسلمانوں کی میں اس فکر میں تھا کہ مجھے بنگلہ دیش سے جا نہیں سکتا ہمارے جو خیالات رہے ہیں اور جو ہمارے وہ ہیں ساسورات کی بنا پر لیکن بنگلہ دیش سے قریب تر کوئی جگہ ہو تو وہاں مجھے کچھ کہنے کا موقع ملے مجھے زمانے میں کلکتہ سے دعوت آئی میں سیلابا کی طرف سے میں وہاں گیا تو میں وہاں کے ہوٹل میں تقریر کی چھک گئی ہے یسانی جاہریت کیا اس طرح اس کا نام تو میں نے کہا کہ زبانی غبت جو, جو وحی کا جو جس پر وحی ڈیلی ہوئی جس کے جو قرآن مدی جس نے جس کی زبان پر سے دنیا نے سنا جس کی زبان سے وہ اور جو جس کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی زبان سے کبھی کوئی نامدائم لفظ نکلتا نہیں تھا پہلی مرتبہ مطلب اور آخری مرتبہ مطلب سخت ترین لفظ جو نکلے ہیں زبان حقوت سے وہ یہ ہیں حدیث ہے میں نے آ جا ہے تو حجیب سے تحقیق کی وہ حدیث صحیح نکلی کہ اگر کوئی شخص تمہیں جاہلیت کا نعرہ تمہارے سامنے لگائے اور کوئی تعصب تمہارا ابھارے تو اس کو اس کے بعد کی جالی دو اشارے کنارے سے بھی کام نہ دو نکاح ہٹ ہو گئی یہ اللہ کا رسول جس کی زبان کی زبان سے پھول جھڑتے تھے اور شہد چپکتا تھا اور قرآن مجید اس کی زبان سے جاری ہوتا تھا اللہ واہی ہوا اتنے سخلف وہ مجھے یاد نہیں کہ کسی مسئلے میں آپ نے اتنے سخت کہے ہو سافدہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو تمہارے تمہارے سامنے جاہلیت کی نسبت کرے آپسہ اور اس کی نسبت نعرہ لگائے اور دعوت دے بلائے کسی کو تو اس کو اس کے بعد کی شرمگاہ کی گاڑی دو اور اشارے کرائے کے سامنے بہانے عجیب کا فرض ہے کہ آپ پاکستان کے ان صوبوں میں جائیں اور آج تک ان صوبوں کے بچوں کو یہاں بلائیں اور ان کو پڑھائیں اور ان کو ایسا علم بنائیں کہ خود بخود وہ ان کو اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور پھر ان کو ان صوبوں بھیجیں کہ جن میں یہ لسانی تعصب جینسلی تعصب یا وہ جغرافیائی تعصب صوبائی تعصب یہاں پایا جاتا ہے یہ بھی پاکستان کے لیے ہر درجہ خطرناک تھا لیکن یہ ٹکڑے کرایا اور یہ ٹکڑے کرا سکتی ہے یہ تین باتیں دہلی کے احتقابی انتشار رفا کرنے کو مجھے وقت کم تھا علماء عام علما یعنی ملک کے علما سے ایک جگہ پر خطاب کرنے کا موقع نہیں ملا امید نہیں میں آج ہی جا رہا ہوں اس لیے آج کے تبصر سے یہ بات تب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ تین باتیں احتقابی انتشار ہر قیمت پر دور کیجیے چاہے اس میں کچھ تھوڑا سا آپ کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے بغیر کسی دینی نقصان احتقابی نقصان اور اس کی گنجائش اور دوسری بات یہ کہ عوام شبت پیدا کیجیے تیسری بات یہ زندگی میں زندگی میں وہ رسوخ داخل کیجیے جو ہمارے اخلاق میں نمایاں تھا اور جس کی وجہ سے روا کا اصلاف سے احترام رہا اور اس کے بغیر کوئی جھک نہیں سکتا کوئی کسی کو مان نہیں سکتا چاہے آپ اپنے زبان کا جادو بٹھا دیں کسی کے دل پر دماغ پر چاہے علمی قابض کا سکہ جما دیں لیکن وہ احترام حقیقی احترام ہوتا نہیں جب تک کہ آج بھی زندگی نہیں ہے وہ زندگی ہونی چاہیے اور پھر وہ مثالیں علمی حیثیت سے بھی بلند اور اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی مؤثر شخصیتیں پیدا ہونی چاہیے یہ کہنا کہ ہمارے اقابی رہتے تھے ہمارے اکابی رہتے تھے ہر وقت اسکریٹ لگانا وظیفہ پانا یہ صرف کام کے ساتھ میں نے یہی جو تقریر کی تھی پچھلے مرتبہ اس میں کہا تھا کہ کوئی ملت اور کوئی دعوت تاریخ, <laughs> تاریخ, تاریخ سے نہیں چلتی تحریر سے چلتی ہم تاریخ سے چلانا چاہتے ہیں پاکستان میں اس دعوت تاریخ سے نہیں چلے گی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سن چکے بہت سن چکے, بہت سن چکے تھوڑا طبیعت بھر گئی سنتے سنتے کہ آپ کے قابل ایسے تھے ایسے تھے ستانو ستانو اب کون ہے بتائیے جی؟ تو تحریک شروع کیجیے تاریخ کا دور ختم ہوا تاریخ بہت آ گئی محفوظ ہو گئی کتابیں لکھی گئیں پورا کچھ کھانا تیار ہے اب تحریک چلائیے یعنی حرکت پیدا کیجئے اور عملی عملی کام کا آغاز کیجئے، عوام طرف پیدا کیجئے، ان کے کی دلوں میں دماغوں میں گھسنے کی کوشش ان کو معلوم بنائیے اور معاشرے کی اصلاح کیجیے کہ جو یہاں دولت کے لق... द... برے نتائج دکھائی دے رہے ہیں بے حیائی پیدا ہو رہی ہے بے بدگی میں نے اس لیے دیکھی کہ میری نگاہیں آ کے ہو گئیں گے الحمد للہ ہم کے مسلمان اس سے یعنی آگے بھی نہیں نہیں آئی دیکھتا <تصفح> ہوں کہ لڑکیاں اچھے لباس کرنے ہوئے اور بے تکلف چل رہی ہیں بے قردگی آزادی بے تکلفی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ شام شرکت کا ادھار میں سات برس کے بعد آیا ہوں اٹھہتر میں آیا تھا ابھی برس ہوتے ہیں چھ برس ہوتے ہیں چھ برس کے بعد آیا ہوں سیاسی نہیں پہنچ گیا یہی مصیبت درازی عربیہ میں آئی تھی کہ جو کامیاب میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہمارا مکان ایسا آپ کا مکان ایسا ہمارا مکان ہمارا کم سے ہماری کار آپ کی کار ہے پراڑوں کی کثرت انشت تحل اور عمارتوں کے سلسلے میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم گوروپ کے کسی ملک میں اگر روٹی پکاؤ بول نہ ہو تو یہ سب چیزیں ہیں جس کا مذہب ہے اور میں نہیں کہتا کہ آپ ممبر بنائیں دیکھیں آپ کی میڈیکل میں اپنے گھروں میں شادی سماجی پہ شادیاں شادی ہوں شادی ہوں اور ہماری ہمارا زندگی معاشرت جن کا سادہ ہو ہم ہر گاؤں اور اس شراب سے بچیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضرور پیدا کریں اور اپنی آئندہ نسل کر دی تیار کریں اور زندگی کے مربوط رہے زندگی سے ہم ہمارا رابطہ رہیں زندگی شراب کا نہ پائیں جو تحریکیں ان کا زندگی شراب کا ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے سمجھ کر سمجھتے سمجھتے بہت تھوڑے عرصے میں رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کہا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ نہیں ہوئے محسوس رہتی آپ کو زندگی پر نظر رکھنی چاہیے کم سے کم اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے آپ سمجھ لو جو کہ میں انگریزیں آج تک بڑھ ہے کی تکلیف آپ دعا کرنی چاہیے کر سکوں کے لیے چلاتا اس ان کو ان چیزوں سے بچائے ڈاکٹر بھائی سزائے بھی ڈرتے اور سروج کی سبلی کے سزائے اور اس کے آداب اس چیزیں تو آپ نے اس کی سنی ہے اور اس کی سنیں گے کہ میں بھی اضافہ نہیں کر سکتا میں تو بات کہیے کہ میرا خطرہ یہ ہے کہ آپ کو کم کرنے کی نوت ایسی ہوگی جو میں نے کہہ دیا اور جو آپ سلجات سنتے ہیں ان شاء اللہ اکابر علما کی تقاریر مشہور و معرو شعرا کی آواز میں منتخب کلام اور دینی و دعوتی کسٹوں کا منفرد سلسلہ نداؤ الاسلام کے سٹسڈیز شائقین حضرات مند پتوں سے بدیر مراسل رابطہ قائم کریں عبد المتی منیری پوسٹ وقت نمبر تین ہزار نو سو سات دبئی دار اار المارک امین روڈ آباد بھٹکل یم کے پن کوڈ نمبر پانچ لاکھ اکیاسی ہزار تین سو بیس انڈیا گزرات اللہ تعالیٰ ہے اللہ, کا و اللہ تعالی نے کاگے کو یام الناس بنایا ہے میں باوجود اس کے عربی اردو دونوں سے واقف ہوں اور دونوں کا ذوق رکھتا ہوں میں اس بات کے اعتراض کرتا ہوں کہ میں اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا اور میں نے جو ترادی لے ہیں اردو کے ان سے میں میں مطمئن نہیں ہوا لیکن اس کا مقوب میں ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کاویہ کو لوگوں کا کی زندگی کا دار و مدار بنایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نظام عالم کی قتل میں طلّہ شریف سے وابستہ ہے نہ حکومتوں سے مضبوط ہے مجھے معاف کیا جائے ہم تنظیمات سے مضبوط ہے اور نہ فوری طاقت سے مضبوط ہے اللہ کی سلستوں سے مضبوط ہے انہیں تہذیبوں اور, اور مرکزوں سے مضبوط ہے نظام عالم اس جگہ جس جہاں تک ہماری آگے نہیں پہنچ سکتی نظام عالم مضبوط ہے بیت اللہ شریف سے نظام عالم مضبوط ہے اس دعوت کا جو بیت اللہ شریف جس کے لیے قائم ہوا جس کے لیے آیتیں پڑی گئی تھیں شروع میں کہ اے اللہ نے جس میں اس گھر پہ ڈیلی بنایا ہے تاکہ یہاں سے تیری توحید کی منادی کی جائے اور وہلام کو نظام عالم ملبوط ہے اور میں صحیح سے نظام عالم حقیقی نظام عالم یعنی صحیح اعتقاد صالح سیرت و اخلاق انسانیت کا رشتہ حکومت و محبت انسانی دن... انسانیت کا احترام انسانی جانومال کا تحفظ ہر چیز مدد کو حاضر و والے سمجھنا اصل میں نظام عالم اس پر قائم ہے نظام عالم قائم پر قائم نہیں ٹیکنالوجی پر قائم نہیں سائنس ٹیکنالوجی نے بتا دیا کہ وہ نظام عالم کے لیے خطرہ ہے آج ایک منٹ میں پورا نظام اعظم پڑا ہو سکتا ہے نظام عالم قائم راجہ الہی پر نظام عالم قائم نے رسولوں رسونوں تعلیمات پر جن کو پیغمبر لے کرائے اور مل کے ان کی نمائندگی کرتا ہے جن کا مرکز ہے بیت اللہ شریف اور نتلیہ نوی شریف تو اللہ تعالیٰ ہم ہے کہ میں جان اللہ ان کا وطن فیصل اللہ نے خادے کو بیت الحرام بنایا ہے عزت کی جگہ بنائیے قیام ملنا لوگوں کے لیے جو کی زندگی کا دار و دار لوگوں کے نظام کو معیشت کے دنیا کے انسانی کے نظام کو برقرار رکھنے قرار ہے اس کے اندر میں آپ کرنا چاہتا ہوں اور امام حرم اللہ تعالی ان کا بار بار ہم کو ان کے دیدار سے وہاں متم کریں میں تو دعا میں نے یہ کروں گا کہ اللہ ان کے پیچھے وہاں نمازیں پڑھیں اور آپ سب عمین کہیں گے آپ کے دل آمین کہیں گے کل آپ نے ان کے پیچھے یہاں نماز پڑھی میں دعا کرتا ہوں کہ بس اللہ شریف میں نا ان کے پیچھے نماز پڑھیں لیکن اللہ نے کنویں کو, کو پیاسے کے پاس بھیجا ہے پیاسے کنویں کے بعد جاتے رہتے اور ان شاء اللہ جاتے رہیں گے خیال قیامت تک یہ پاس اللہ نے کنویں کو پیاسے کے پاس بھیج ہی ہے میں ان کے سامنے آ کے کہتا ہوں کہ اس لیے آیت سے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم آن ہندوستانی مسلمانوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کو دلانے کا اور کہنے کا بہترین موقع ہے جب یہاں بیت اللہ کی نمائندگی بھی ہے دینی حیثیت سے عبادت کی حیثیت سے عالم اسلامی کی نمائندگی بھی ہے ایک مسلمانوں کی تنظیم کی حیثیت سے اور عربیہ کی نمائندگی بھی ہے ایک سبیر محترم کی موجودگی سے اور ہمارے ملک کی نمائندگی ہمارے صبح کی نمائندگی بھی ہے ہماری نفرت گورنر صاحب کی موجودگی سے اس میں آپ سے کہتا ہوں اور ان سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کل اگر یہ مل خدان کا تباہ ہوا اگر یہ مال کی بوئی محبت کی وجہ سے تباہ ہوا اگر یہ انسان خوشی اور مردم آزاری کی وجہ سے تباہ ہوا اگر یہ روز روز کے تفادات کی وجہ سے تباہ ہوا اگر یہ جی کی وجہ سے تباہ ہوا اگر یہ بے زنگری کی وجہ سے تباہ ہوا اگر یہ انسانیت کی قیمت اور قدر و قیمت میں تباہ ہوا تو کل آپ ہوں گے آپ کا دامن ہوگا اور اسلحہ کا ہاتھ ہوگا آپ اس رحمۃ اللہ آدمی کی عمر سے متعلق اللہ ہوتا ہے تمہارا خیال اللہ علیہ تمہارا خیال اللہ عمال سے فرون قیامت کے دن خیال اللہ آپ سے پوچھ سکتا ہے ہندوستان کیوں تباہ ہوا ہندوستانی معاشرہ تمہاری موجودگی میں تمہارے ہوتے میں کیوں تباہ ہوا تم نہیں تھے کہتے کہ رشوت حرام ہے تم نہیں کہتے کہ انسان کا خون حرام ہے تم نہیں تھے کہتے سب کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ اور حقیقتیں ہیں جن کے اوپر مال سو دار, ہزار بار ہزار بار لاکھ بار قربان کر دیا جائے تم کہاں سو رہے تھے کیا تمہاری اذانیں پیغام نہیں دیتی تھی کیا تمہاری نمازیں یہ پیغام نہیں دیتی تھی کیا تمہاری سیرت وخلاف دفتروں میں بازاروں میں اسٹیشنوں پر پارکوں میں جلدوں میں کیا بھی تنظیموں میں یہ حالت نہیں دیتی تھی کہ انسانیت کوئی اور چیز ہے میں ان کو گواہ بنا کر ان کے سامنے یہ بات آپ سے کہتا ہوں آپ کا فرض ہے کہ آپ اس ملک کو سنبھالیں اخلاقی طور پر سنبھالیں مانوی طور پر سنبھالیں روحانی طور پر سنبھالیں یہ وہ ملک ہے یا خواجہ معیشن جس کی ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے صرف توحید وبہد کا پیغام دے کر اللہ کا جہاں تک تعلق ہے میں اس خالت کائنات کا وہ واحد ہے اور انسانیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بھی محدت ہے ان رب گنگا حیدم میں ان آباد وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ارفاظ کو قدمہ کیا تھا تمہارا رب بھی واحد ہے اور تمہارا باپ بھی واحد ہے تم دو رشتوں سے یا بھائی ہو تم دو رشتوں سے بھائی ہو محنت ربوبیت کے اعتبار سے محنت رب کے اعتبار سے بھی محنت اب کے اعتبار سے بھی رب بھی واحد آپ بھی واحد آپ کے یہ فرض ہے یہ ہم آپ کے اس لیے نہیں بلاتے کہ آپ کی زیارت کریں اور آپ کو اس نہیں بلاتے کہ آپ ہمارا مدرسہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے مدرسے کا نام دور دور ہے اور اس کا کام چل رہا ہے اور میں آسفاف کہہ دیتا ہوں کہ میں نے یہاں के کے موقع پر کہا تھا آج اس وقت فہمی کو دور کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمارا آج مطلب دیکھ کر جائیں اور خیر ہم دھونی پھیلا کر ان کے سامنے آئے الحمد للہ ہم وہاں بھی دائر ہیں ہماری حیثیت وہاں بھی داعی کی ہے ہم نے اس وقت عالمی عربی کے ان رجحانات کی مخالفت کی جب خود عالمی عربی میں کوئی ہمت نہیں کر رہا ہمارے، ہمارے کا محروم محمد الحسنی تو محروم کا کلم اور ہمارے ان، ان عزیزوں کا ان پسندوں کا کلم اس طرح چل رہا تھا کہ وہاں کے وہاں کے صاحب جی ایمان اور, اور حقوق لیڈروں نے قائدوں نے کہا کہ بھائی الباس الاسلامی اور رائد کے مکانات سے جیسا ایمان ایمان ٹکٹتا ہے ایمان لائع ہوتا ہے جی دورت کے ساتھ آپ لوگ لکھتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہم اس لیے کو نہیں بلاتے کہ ہم چل جائیں ان سے کہیں کہ ہماری مدد کیجئے ہم مدد سا چلائیں مدد کا چلے گا آپ کی سمجھ آپ کی مدد سے آپ کے چار چار آنے سے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں لیکن ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس لیے بلاتے ہیں کہ ہم آپ یہ خدمت انجام دے ہم نے عربی پڑھی ہم وہاں بزرگوں میں جاتے ہیں ہمارے علاوہ تو تعلقات ہیں ہم اپنے ابھی شہر کا کہ کوئی خدمت نہیں کر سکتے کوئی حق نہیں ادا کر سکتے نہ ہم نے وہ روحانیت ہے جو ہمارے بزرگوں میں تھی نہ ہم نے ہم ہمیں وہ برکت ہے جو ان میں تھی اس لیے ہم ان لابرکت ہستیوں کو یہاں ہم بلاتے ہیں اس نے ہی مطلب ہم دے دیں آپ ند علما کا یہ یاد رکھے کارنامہ کہ اس نے سب سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں اپنے اجلاس میں آپ فضلا کو بلایا اور وہ آئے اور آج بھی الحمدللہ دوسرا مرتبہ ہے کہ ماں حرمیہ تشریف یہاں اور ہم اس دن کے جو منتظر احمد نوبی شریف کے امام کو بھی یہاں تکلیف دیں اور ایک سوال ضروری پڑھائیں آپ ان شاء اگر زندگی اور اللہ کو منظور ہے تو یہ بھی ہو جائے لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ جب حرم قرم کی نمائندگی آپ کے سامنے ہے اور یہ حضلاق موجود ہے آپ ہندوستان میں آپ ہندوستان یہ سمجھیں کہ آپ میں یہاں سبی لینے کے لیے ہیں میں سیٹ پالنے کے لیے ہیں میں شہری حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ کو خریدے ہیں آپ کے ساتھ کہتا ہوں ایک یہ ہے کہ آپ اسلام اسلامی شریعت پر چلیں اپنی خانگی زندگی میں اپنی سختی زندگی میں اپنی خاندانی زندگی میں آپ کے لیے اپنا کریں اس کی دعوت ہمارا آل انڈیا ان کی اوپر سلح دے رہا ہے اور اس کے کی جنرل سیکرٹری مینت اللہ صاحب رحمانی تو اللہ کے پرجن بھی ہے وہ اس پر کچھ رکھتے ہیں اور ہم نے سے کئی اس کے ارکان ہے نہیں ہے کہ آپ نے دلی سے سب आप قائم رکھے آپ یہاں چلیے محمدی کے مطابق زندگی گزارے نکاح سلا اترکاؤ نیرا اور معاملات سارے یہ سب چلیے کے مطابق کا عمل کریں اور ساتھ دیں گے کہ کے سوال کسی صورت حال منظور نہیں کرتے. ہمیں کھانا کا ہمارا روک دیا جائے ہمارے ہمیں ملازمتوں میں کوئی ہمیں وہ نہ ملے ہمارا حصہ لیکن ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے کہ ہم یہاں رہیں اور کہیے تو عمل نہ کر سکے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کو اکثر اس ملک کی حالاتی تیارت کرے آپ کھڑے ہو جائیں آپ خزام تین کسی سے نام لے لےوائیں آپ ہر مریض ہندی کے نام لے رہے ہیں آپ یہاں کھڑے ہو اور جب اخلاق کی بات انسانیت احکام انسانیت کی بات مساوات انسانی کی بات کوئی نہ کہہ سکے اور نہ اور نئے غرضی کی بات کوئی نہ کہہ سکے خدا ترسی اور انسان دوستی کی بات کوئی نہ کہہ سکے تو آپ کہیں یہ آپ کا پل ہے اور یہ پل کل جڑے کے لماز آپ نے سبھی اس میں ان کا بادیانہ خدمہ بھی سنا اور وہاں میں نے یاد پڑی اللہ گھما خان اللہ علی عظموں اللہ فرماتا ہے اللہ ان شہر پر عذاب نازر کرنے والا نیچ آپ کے العالمین موجود ہے اور اللہ جی فرماتا ہے کہ تمہاری لوگوں کے ہاتھوں اللہ فرما جائیں گے تمہارا اللہ معذروں فضلون اللہ کی حالت بھی اذا دینے والا نیت میں استفار کرتے ہو استفاد ایک رمز ہے استفار ایک عنوان ہے اس کے اندر پورا دین آتا ہے تعلق ماننا آتا ہے تو اگر آپ کی موجودگی میں یہ ملک کڑا ہوتا ہے اس میں انتخاب پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی کوئی سچ بات کہہ نہیں سکتا کوئی اس میں کوئی کسی غلط رجحان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہے پہ آپ پر اور بہت بڑا یہ بہت, بہت بڑی م, م, بہت, بہت, بہت بڑی ایک وہ ہے بدخائی ہے بڑی بدخائی ہے آپ یقین کے ساتھ کہ آپ اس کا یہ نمونا پیش کر رہے ہیں اس لیے میں زیادہ دور نہیں دینا چاہتا کہ آپ سب ہمیں سنگوش ہے جو شاخ ہیں نظرات کی تکلیف سننے کے لیے میں آخر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کو نمایاں ممک ہونی چاہیے آپ بازاروں سے گزرے تو معلوم ہے مسلمان آپ دفتروں میں کام کریں تو مسلمان تو دوسرے, دوسرے اپنے اوقات زیادہ کام آپ کام کریں کم آپ آرام کریں اور میں جہاں دنیا جھوٹ بولتی ہو جھوٹ بولنے کو سمجھتی ہوں ضروری وہاں بھی آپ تک بولیں آپ کسی وقت ایمانداری کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں اور آپ سارے انسانوں کو خدا کی مخلوق اور ان کی عزت کو اپنی عزت ان کی جان کو اپنی جان سمجھے اور ان کی عورتوں اور بچوں کے ان کی بھی انہیں عزت کے محافظ بنے آپ کی موجودگی میں اطمینان ہو کہ یہاں مسلمان کی کوئی تعداد میں رہتے ہیں کوئی خرچہ نہیں مطلب چاہتا ہوں کہ میں نے سم لے لیا لیکن یہ مجھے خود نہیں معلوم تھا میں کیا کہوں گا جو اللہ نے کہلوایا اور میں نے کہا لیکن اس کے کہنے کا اس میں بہتر موقع ملنا مشکل تھا اس لیے میں نے یہ درد جش میرا پاس میں جشن رسول پار منانے کا بتنے گوا جشن رسول پارے گا کا با دنیا میں آج تک جب سے دنیا قائم اور جب تک دنیا رہے گی دنیا سے بڑا کوئی انقلاب دنیا میں لے آیا ابو احمر صلی اللہ واحد وہی کائی انقلاب سب سے بڑا انقلاب دنیا میں قبول کیا میری جش رسول پا منانے کا بت جش میرے پا من بات ہے لوگو یہ لاک ہے لوگو یہ لاکھ ات کیا پوری چراجانے گا بجانے کا باب ہے نبی کشمے جرا vinavilicamente la danica va lanica vuol dire un altro toke il vinavil altro toke وقت ہے ایک کا بوجھ ہے کا زندہ کرو زمانے میں ادا کرو زمانے زندہ کرو زمانے میں رسم میں جہاد کو ادا کرو زمانے میں زندہ کرو زمانے میں ہر لوگو یہ کشتیوں کو جلو یہ کشتی کروں زمانے میں لوگوت منساخی کردار کہ ہے رسو لبے انگلی گرپ ملح کے رسول اندلی انگلی پر بادے سبا وہ پھیلی ہوئی ہے روشنی رسول <سؤال>